چکی جان ہے ہے ہے کون مسون جو زندہ رہی ہے ہر کون جو رہی ہے مصروا جو ساتھو ہے ہر کون درجے وکل سے سنگ تما کے اس کو مساد ہے سائکوں سے متن سادو ہنسان پہ رہی تھی ہے ہے مسم بازو ہندو نہیں ہے ارے مانسم باجو متون جو رہی ہے رو رہی ہے ہر بات مت انسان میں رو رہی ہسکا <دنبا> <ہے> سے مرنا چائے ماچھ ہے کچھی ہنسی کا مرنا چائے ماتھ پوجا کر کے تم جو انسان ہو رہی ہے ہر کون مسو انسان چنا رہی ہے چائے کون سما کھلو رہی ہے چائے کون سمکان جو انسان کھلو رہی ہے ہر بات مت جو انسان کھلو رہی ہے ہر بات لا گی جاؤ سو